بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے یہ ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا